اصل میں یہ مسئلہ حسب حال ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں نا فرضوں کے بعد میں نماز جنازہ پڑھی جاتی اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ محراب میں جنازہ رکھ دیتے تو ہمارے ندی کے تینوں نماز جنازہ ناجائز امام اعظم ابو حنیفہ کا فتوا پوری بحث جو ہے وہ فتح زیادے میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ میت باہر ہو نمازی مسجد کے اندر ہوں یہ بھی مکرو ہے میت باہر ہو کچھ نمازی باہر ہوں کچھ نمازی اندر ہوں یہ بھی مکرو ہے جنازہ بھی اندر ہو امام بھی اندر ہو نمازی بھی اندر ہوں یہ بھی مکرو ہے حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ جو ہے وہ میدان میں پڑھی مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جہاں فرضوں کے بعد نماز جنازہ ہوگی وہاں یہ ہوگا کہ بھائی لوگ تتر بتر ہو کر جائیں پھر دوبارہ سے سب باندھ کر کے آئیں نماز پڑھیں اپنی لوگ اب اس سہولت کو دیکھتے ہیں کہ بھائی فرضوں کے بعد پڑھ دی جائے تو یہ ہے کہ چلیے سب پڑھ بھی لیں گے تو یہ تو مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو تب یہ صورت ہے کہ فرضوں کے فورن بعد پڑھی جائے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کچھ عوارض نہ ہو میت کے وارث وغیرہ کوئی دیر یا تاخیر نہ ہو اسے برداشت کر لیں تو کوشش یہ کریں کہ ایسے وقت میں نماز جنازہ ہو جس وقت مسجد میں وافر مقدار میں نمازی ہوں زیادہ سے زیادہ نمازی اس لیے حدیث شریف میں کہ جہاں چالیس مسلمان جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے میت مغفر کی مغفرت کا سامان کرنے کے لیے کوشش یہ کی جائے اس لیے امون آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ کسی نماز کے بعد رکھی جاتی تاکہ جب نمازی نکلیں تو نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں تاکہ میت کے لئے سامان مغفرت ہو جی سر جی پوچھیے سر